تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا و ہم سونا بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ نسیبان محمد محمد <متصف> رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ الحمد لله بحده والصلاة والسلام على من لا نبيج بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنوال بل أنفس باستمرات. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَبَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم آج عن سورة البقرة آية نمبر سو پچپن سے درس کا آغاز کر رہے ہیں اس ایت کریمہ کے حوالے سے پچھلے درس میں بھی کچھ گفتگو ہو چکی ارض یہ کیا تھا کہ اللہ نے اس ساری دنیا کو پیدا کیا ہے ابتلا امتحان اور آزمائش کے لیے انا جاسن اللہ نے موت و حیات کا نظام رکھا ہے ابتلاح اور آزمائش کے لیے المعتیات احسن ابتلا کی یوں تو بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں لیکن علماء کہتے ہیں کہ ابتلاح کی بڑی بڑی صورتیں چار ہیں اور ہر صورت کا اللہ نے کوئی نہ کوئی علاج بتلایا ہے کبھی ابتلاح ہوتی ہے عبادت اور اطاعت سے اللہ کسی کو علم عطا فرما دے یہ بھی آزمائش ہے عمل کی توفیق عطا فرما دے نماز کی توفیق حج عمرے کی توفیق صدقہ خیرات کی توفیق رفاہی اور فلاحی کاموں کی توفیق کو مسجد یا مدرسہ بنانے کی توفیق تو یہ بھی ابتلاع اور آزمائش ہے اس لیے کہ اگر اللہ نے کسی کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمادی اور وہ ان اعمال کی وجہ سے گمانڈ میں مبتلا ہو گیا فخر و غرور کا شکار ہو گیا تو جو کچھ کیا تھا سب ضائع گیا ان لوگوں میں سے ہو گیا جن کے بارے میں اللہ نے سورہ کے آخر میں فرمایا کہ وہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ خسارے میں سے ہیں کون لوگ اللہ فی الحیات دنیا وہ یہ سب یو سن سن آ جن کی کوشش جن کی محنت جن کے اعمال دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئے لیکن وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں کئی عبادت گزاروں کو کئی علم والوں کو کئی حاجیوں کو مجاہدوں کو سخیوں کو اسی گھمانڈ نے مار دیا فخر و غرور نے تباہ کر دیا تو اگر اللہ کسی کو عبادت کی توفیق دے دے گویا کہ اس طریقے سے اس کو آزمایا جائے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے ایک تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے کرم کیا مجھے نیک عمل کی توفیق دے دی میرے دل میں نیکی کا جذبہ بھی تو نے پیدا فرمایا نیکی کی طرف چل کر آنے کی مسجد کی طرف چل کر آنے کی توفیق بھی تو نے عطا فرمائی اور پھر سر جکانے کی توفیق بھی تو نے ہی عطا فرمائی صدقہ خیرات کی توفیق ملے تو یہ سوچے کہ مال بھی اللہ نے دیا نہ دیتا تو میں خرچ کیسے کرتا پھر مال کو خرچ کرنے کے دل میں دائیا بھی اللہ نے پیدا فرمایا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے وہی جو شعر سنایا کرتا ہوں میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں میرے دل میں جو نیکی کی طلب پیدا ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کے کرم کا صدقہ ہے اور میں جو قدم اٹھاتا ہوں اللہ کی راہ کی طرف تو خود نہیں اٹھاتا بلکہ ان قدموں کو اٹھایا جاتا ہے اللہ اٹھانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں یہ عمل قبول ہوا بھی یا کہ نہیں روزے ہی کو آپ دیکھ لیں علماء نے روزے کی قبولیت کے مختلف آداب اور شرائط تحریر فرمائی ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ روزے کی ساری شرطیں پوری کرنے کے بعد حلال سے روزہ رکھا سارا دن نظروں کی بھی حفاظت کرتا رہا کانوں کی بھی حفاظت کرتا رہا زبان کی بھی حفاظت کرتا رہا سارے اعضاء کی نافرمانی فرمانی سے گناہوں سے حفاظت کرتا رہا بچتا رہا لیکن اس کے باوجود روزہ جب رکھ لے پورا کر لے تو پھر ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہوا یا کہ نہیں ہوا یہ خوف رہے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی لکھا آپ پہلے پڑھ چکے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ اور ان کے بیٹے ضبی اللہ سیدنا اسماعیل علی السلام دونوں اللہ کے منتخب بندوں میں سے اور کام کیا کر رہے ہیں تعمیر کعبہ کا تعمیر کعبہ کا کام اللہ کے دو منتخب بندے کر رہے ہیں اور کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا ان کا انتع العلیم رب ہم سے قبول فرما لینا بے شک تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے بعض مفسرین نے لکھا ارے دیکھو اللہ کا نبی کعبہ کی تعمیر کر رہے رہا ہے اور ڈر رہا ہے پتا نہیں اللہ قبول کرے یا نہ کرے تو اللہ سے قبولیت کی دعا کر رہا ہے اگر اللہ کسی عمل کو قبول کر لے اور وہ عمل اتنا سا ہو تو قیامت کے دن وہ پہاڑ سے بھی بڑا عمل نظر آئے گا اور اگر پہاڑ جیسا عمل لیکن اللہ نے قبول نہ کیا تو قیامت کے دن اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا اللہ نے فرمایا بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے فلاں نقیم الحم یوم قیامتی وزنہ۔ ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کریں گے اس لیے کہ وزن ہوگا ہی نہیں اعمال ہیں لیکن فرمایا کہ ان کے لیے ہم ترازو قائم نہیں کریں گے ضرورت ہی نہیں اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ان کے اعمال میں وزن نہیں ہے تو ابتلاح کی پہلی صورت یہ ہے ابتلا بالطاعات ابتلا بالعبادات اور ابتلاح کی دوسری صورت ہے ابتلا بھی اللہ کسی کو گناہوں میں ڈال دے معاشیت کا ارتقاب ہو جائے یہ بھی آزمائش ہے تو اگر ماسیت میں مبتلا ہو تو پھر شریعت کیا کہتی ہے اس کا بھی علاج شریعت نے بتایا کہا کہ وہی کرو جو تمہارے جد امجد تمہارے اب سیدنا آدم علیہ السلام نے کیا تھا گناہ ہو جائے تو نادم اور شرمندہ ہو جاؤ اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاؤ مانگو ربنا ظلمنا و ترہمنا خاصرین رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا غلطی ہو گئی انسان ہے بشریت کا تقاضا ہے کمزور ہے نفس اور شیطان غالب ہو گیا نہیں کرنی چاہیے تھی غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا اے اللہ تو معاف فرما دے اس لیے کہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں اور اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے یہ علاج اس شخص کو بتایا گیا جو معصیت میں مبتلا ہو جائے ابتلا کی تیسری صورت ابتلا بن نعم ہے اللہ کسی کو اپنی نعمتیں عطا فرما دے نعمتوں کا عطا کرنا یہ بھی ابتلاح کی ایک صورت ہے کسی کو اللہ نے دولت کی فراوانی عطا کر دی یہ بھی ابتلاح ہے اولاد عطا کر دی یہ بھی ابتلاح ہے صحت عطا فرمائی ہے یہ بھی ابتلاح ہے جوانی یہ بھی ابتلا ہے اقتدار یہ بھی ابتلا ہے عزت شہرت یہ بھی ابتلا ہے جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ بھی ابتلا کی ایک صورت ہے بے شمار لوگ ہیں جن کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی نعمتوں کے ذریعے سے آزمایا گیا تو وہ کفر شرک بغاوت اور سرکشی میں مبتلا ہو گئے اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گئے ایسے بھی بدبخت تھے کہ اللہ نے ان کو نیم عطا فرمائی تو انہوں نے خدائی کے دعوے کرنے شروع کر دیے فلاؤ نے کہا تھا انا ربو کم اگر فقیر ہوتا کنگلا ہوتا کھانے کو کچھ نہ ملتا اقتدار سے محروم ہوتا تو کبھی بھی رب ہونے کا دعویٰ نہ کرتا گمنڈ سے کہتا تھا علیس علی سلی ملک مصر مصرا وہاد ہل انہار و تجری منتہتی افلا تب کیا یہ مصر کا ملک میرا نہیں ہے اور یہ نہریں یہ دریا یہ سمندر ان کا مالک میں نہیں ہوں افلا تب ارے کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ مالک ان کا میں ہوں جن سمندروں اور جن دریاؤں پر وہ ملکیت کے دعوے کرتا تھا اللہ نے چھ لاکھ کے لشکر کے ساتھ انہی میں سے ایک کے اندر اس کو ڈبو دیا اور ڈوبتے وقت اقرار کیا کہ مالک میں نہیں ہوں مالک اللہ ہے آمن تو آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین میں اسی پر ایمان رکھتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان رکھتے ہیں میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ مالک وہی ہے خالق وہی ہے پالنے والا وہی ہے موت و حیات کا نظام اسی کے پاس ہے میں مانتا ہوں کہا اللہ نے فرمایا آل آن اب اب ایمان لاتے ہو قد افید قبل وکن تمن المفدین اس سے پہلے تو نافرمانی کرتے رہے اور تم تو بڑے فسادی تھے تو کسی کو نیمتوں کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں ورنہ علماء نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے ہر ابتلاح پر ابتلاح کی چوتھی قسم جس کے بارے میں ہم پچھلے درس سے بحث کر رہے ہیں وہ ہے ابتلا بالمصائب حوادث مصائب بیماریوں پریشانیوں فقر و فاقہ اور غربت کے ذریعے سے ابتلا اللہ کسی کو یوں بھی آزماتے ہیں اگر یوں آزمایا جائے مصائب آئیں حوادث ہوں پریشانیاں ہوں بیماریاں ہوں عزیزوں کی جدائی ہو جنازے اٹھانے پڑے اپنے جگر گوشتوں کے جنازے اپنے والدین کے جنازے اپنے رشتے داروں کے جنازے دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کا کاروبار ختم ہو جائے ٹپ ہو کر رہ جائے دکان میں فیکٹری میں کارخانے میں آگ لگ جائے مکان زمین بوس ہو جائے جیسے کہ یہ زلزلے میں ہوا یہ جو زلزلے میں لوگ مارے گئے ہیں یا جن کے مکانات تباہ ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے غریب اور فقیر نہیں تھے بعض کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں بڑے بڑے وسیع کاروبار والے فیکٹریوں کے مالک ایسی دکانیں جو لاکھوں کی سیل دینے والی لیکن لمحوں میں چشم زدن میں پلک جھپکتے ہی عمارت کے آسمان سے غربت کے فرش پر آ گرے اسی لیے اس طرح کی خبریں بھی سننے میں آ رہی ہیں بعض لوگوں نے ان کی امداد کے لیے جو سامان بھیجا تو ان میں انتہائی میلے کچیلے پھٹے پرانے لنڈے کے کپڑے جو گھر میں خود پہننا گوارا نہیں کرتے پرانے سے بستر ٹوٹے ہوئے جوتے جو نکارہ چیزیں تھیں گٹھڑیاں بنا بنا کر ڈال دی جا کر کیمپوں میں امدادی مراکز میں اور مراکز والوں کو بھی اپنے اپنے نمبر بنانے ہیں وہ ہر گٹھڑی کی خود ہی قیمت لگا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دس ہزار کی گٹھڑی ہے یہ بیس ہزار کی گٹھڑی ہے بے شک پورے ٹرک پر ردی مال لدا ہو وہ کہتے ہیں ہم نے دس لاکھ کا سامان بھیج دیا اور وہ لوگ جو غیور ہیں مستغنی ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ نواز رکھا تھا وہ اس تکلیف اور پریشانی میں بھی اتنی نچلی سطح پر آنے کے لیے تیار نہیں کہ ایسی چیزیں وہ استعمال کریں یا لائنوں میں کھڑے ہو کر بھیک مانگیں جو چور چکے ہیں وہ تو فائدہ اٹھا رہے اور جن کے اندر شرم و حیا نہیں تو میڈیا بتا رہا ہے کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ پورا پورا ٹرک کی غائب کر لیا ایک ایک خاندان نے ایک ایک بندے نے ایک ایک فرد نے بیس بیس کمبلوں پر قبضہ جما لیا لیکن جو دور ہونے کی وجہ سے کمزور ہونے کی وجہ سے گھر میں مرد نہ ہونے کی وجہ سے یا طبیعت میں خیرت اور شرم ہونے کی وجہ سے خودداری اور استغنا ہونے کی وجہ سے لائنوں میں نہیں کھڑے کر سکتے کھڑے ہو سکتے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے وہ محروم ہے میں نے خود سنا ان میں سے بعض کے تأثرات کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے مگر لائن میں کھڑے ہو کر ہاتھ نہیں پھیلائیں گے باعزت طریقے سے ہمارے گھروں تک امداد پہنچ گئی تو ٹھیک لیکن یوں چھینا جپٹی یہ ہم نہیں کریں گے تو حوادث کے ذریعے سے بھی آزمایا جاتا ہے مصائب کے ذریعے سے بھی زلزلوں کے ذریعے سے طوفانوں کے ذریعے سے بیمار بیماریوں کے ذریعے سے عزیزوں کی جدائی کی صورت میں اللہ آزماتے ہیں تو جب یوں آزمایا جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے عرض کیا تھا کہ اس میں کرنے کا پہلا کام تو یقین اور رضا ہے اس بات کا یقین کہ میں بھی اللہ کا میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا اور یہ ساری کائنات اللہ کی یہ یقین و رضا ان آیات میں اسی کی تلقین کی گئی ہے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے نشی امن الخوف کبھی خوف سے آزمائیں گے جان کا خوف مال کا خوف عزت کا خوف جان خطرے میں ہے عزت خطرے میں ہے مال خطرے میں ہے اس طریقے سے آزمائیں گے بل جوع کبھی بھوک سے آزمائیں گے ہم کہیں گے حرام سے بچو شیطان کہے گا حرام سے بچو گے تو گزارا کیسے ہوگا دنیا میں کیسے رہ سکو گے شیطان یہ دل میں بٹھائے گا یہ دور نہیں ہے کہ جس میں صرف حلال کے ذریعے سے زندگی بسر ہو سکے فقر و فاقہ سے ڈرائے گا شیطان تو ہم تمہیں آزمائیں گے ایسا بھی ہوگا حرام خود چل کر آئے گا تمہارے پاس جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ حرام سے بچ جائے گا اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا ونقسم من اموال اور ہم آزمائیں گے اموال میں کمی کے ساتھ ہم کہیں گے رشوت سے بچو کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دو زخمیں ہم کہیں گے سود سے بچو اس لیے کہ سود کا نظام یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے ہم کہیں گے مشتبہ مال سے بچو چوری چکاری سے خیانت سے بچو لیکن شیطان برغلائے گا کہ سارے ہی رشوت لے رہے ہیں سارے ہی سود کھا رہے ہیں ایک تم ہی زیادہ تقوی والے آ شیطان بتائے گا اشارے کر کر کے بتائے گا دیکھو فلان نمازی ہے رشوت بھی لیتا ہے حاجی ہے سود بھی کھاتا ہے تو تم اتنا تقوی کیوں کرتے ہو صحابہ جیسا تقوی تم بھی کھاؤ اور آخر عمر میں توبہ کر لینا حرام کھا کر اللہ سے معافی مانگ لینا تو فرمایا کہ ہم اس طریقے سے آزمائیں گے بل انفس اور جانوں میں کمی کے ساتھ جانوں کے نقصان کے ساتھ بھی آزمائیں گے کسی عزیز کو موت آ گئی بیماری نے آ گھیرا تو یوں بھی آزمائش ہوگی بس سمرات اور پھلوں میں کمی کے ساتھ تجارت میں کمی کے ساتھ اولاد کی موت کی صورت میں بھی آزمایا جائے گا وبشری صابرین اور خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو جو صبر کریں گے ان کو خوشخبری سنا دیجیے صبر کی پوری حقیقت پچھلے درس میں بتا چکا ہوں فرمایا کہ اللہ اضا عصوابت ہُھم مصیبۃ صبر کرنے والے وہ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے جب ان پر کوئی آفت آ پڑتی ہے کالو انا ہی راج تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے مختصر سے الفاظ ہیں لیکن ان الفاظ میں ان مبارک کلمات میں تین باتوں کی تعلیم ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ کے مملوک ہیں ہم مالک نہیں ہم تو خود مملوک ہیں ہم آقا نہیں ہم تو خود غلام ہیں اللہ کے غلام اور اللہ کی ملکیت اور ہمارے پاس جو کچھ ہے کے بھی مالک ہم نہیں بلکہ اس کا مالک بھی اللہ ہے دوسری بات جس کی ان کلمات میں تعلیم دی گئی وہ یہ کہ سارے رنج ساری تکلیفیں ساری مصیبتیں ساری پریشانیاں ساری بیماریاں یہ آرضی ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں انا علی راجیو یہ سب آرضی ہیں اس دنیا کی نہ خوشی دائمی نہ غمی دائمی نہ صحت دائمی نہ بیماری دائمی اس زندگی اس دنیا کی تو ہر چیز عارضی اور فانی ہے بعض اوقات تو اس زندگی ہی میں الٹ پلٹ ہو جاتا ہے کل کا امیر آج کا فقیر اور آج کا فقیر کل کا امیر بن جاتا ہے اسی زندگی ہی میں الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے کچھ دن پہلے ہم بیمار ہوتے ہیں چند دن بعد اللہ پاک صحت عطا فرما دیتے ہیں اور آج صحت مند ہے ہو سکتا ہے کل کوئی بیماری آ لے کسی ہاتھ سے اور ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائیں اللہ نہ کرے اللہ حفاظت فرمائے تو ایسا ہوتا ہے اول تو اس دنیا میں ہوتا ہے مگر نہ موت جب آئے گی تو وہ تو یہ ثابت کر ہی دے گی کہ جو کچھ تھا وہ عارضی تھا دباؤ جنت اور دوزخ کی نیمتوں اور مصیبتوں کو ہے دنیا کی نیمتیں بھی عارضی راحتیں بھی عارضی اور مصیبتیں اور پریشانیاں بھی عارضی اور تیسری تعلیم ان مبارک کلمات میں یہ دی گئی کہ ہمارے سارے اعمال اللہ کے ہاں جمع ہیں جب اس کے پاس جائیں گے تو اللہ سارے قرضے بے باک کر دیں گے سب کے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا تو فرمایا کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ان اللہ و انا اللہ راج بے شک ہم اللہ کے لیے اور ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ان کلمات کا پہلا درجہ اور اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ دل سے بھی ان پر یقین ہو ان کے مفہوم پر یقین ہو اور زبان سے بھی کہے اور دوسرا درجہ یہ ہے اور اوسط درجہ کہ دل میں تو یقین ہے لیکن زبان سے نہیں کہتا اور آخری اور ادنا درجہ یہ ہے کہ صرف زبان سے کہتے ان لاہ و انا علی لیکن دل میں یہ نہیں ہے ان کلمات کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تلقین فرمائی کہ چھوٹی سی چھوٹی تکلیف بھی اگر پہنچے تو انا لاہ و انہ ہی راج پڑھ لیا کرو ایک دفعہ آپ گھر میں تشریف فرما تھے چراغ بجھ گیا تو آپ نے فرمایا انا لاہ و انا راج اون ہے کہ ایشا کو تعجب ہوا ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ کلمات کسی کی وفات پر ہی پڑے جاتے ہیں تو حضور نے فرمایا عائشہ نہیں مومن کو جو بھی مصیبت اور تکلیف پہنچے تو اس پر اس کو انا اللہ انا ال راج اون پڑھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس نعمت سے محروم ہو گیا تو مجھے اس کے بدلے کوئی اور نعمت عطا فرما دے اس کا خلف عطا فرما دے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اور فرمایا کہ جو دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑتا ہیں تو اللہ پاک اس کی مصیبت کو دور فرما دیں گے جو نقصان ہوا اس کی تلافی فرما دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ جو نعمت ہاتھ سے جاتی رہی اس سے بہتر نعمت اللہ پاک عطا فرما دے حیت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری ماں ہے ازواج مطہرات میں سے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا فرماتی کہ میں نے بھی یہ کلمات پڑھ دیے جو حضور نے سکھائے تھے لیکن دل میں خیال آیا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جو یہ کلمات پڑھے گا اور اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اسے شدہ نعمت سے بھی بہتر نعمت عطا فرمائے گا اور میں اپنے شوہر کو یوں کہلے آج کے الفاظ میں کہ ایک آئیڈیل شوہر سمجھتی تھی اور میرا خیال یہ تھا کہ اس سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے کلمات تو پڑھ لیے میں نے لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کہاں سے مل سکتا ہے لیکن کچھ ہی دن گزرے کہ خود کائنات کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے شرف زوجیت میں قبول فرما لیا تو مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر مل گیا کہیں بہتر ایسا شوہر کہ دنیا کے سارے شوہر اس پر قربان کیے جا سکیں تو یہ کلمات دل کے یقین کے ساتھ کہے جائیں حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات کہی آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لخت جگر نور چشم سیدنا یوسف علیہ السلام گم ہو گئے ان کی جدائی میں بڑے روئے بڑا صدمہ پہنچا یہاں تک کہ ایک دفعہ ان کی زبان سے انتہائی حسن و ملال کے ساتھ یہ کلمات نکلے یا اصفا علا یوسف اے یوسف یہ کلمات نکلے حید سعید بن جبیر کہتے ہیں اگر یعقوب علیہ السلام کو اللہ یہ کلمات سکھا دیتے اناہ و انا اللہ راج تو وہ کبھی بھی یا اصفا اللہ یوسف کے الفاظ نہ کہتے تو بڑے بھائی مبارک الفاظ انا اللہ و انا علی فرمایا کہ جو یہ کلمات کہتے ہیں الائی کا علیہ صلابات الب و یہی لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی عام رحمتیں بھی ہیں اور خاص رحمتیں بھی اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے یہ پہلا کام ہے مصیبت میں کرنے کا کہ یقین کہ دو کچھ میرے پاس یہ اللہ کا میں بھی اللہ کا میری اولاد بھی اللہ کی دین میرا گھر یہ اللہ کی دین میرا کاروبار فیکٹری دکان یہ اللہ کی دین یہ ساری نعمتیں اللہ کی دین تو تکلیف پہنچے تو یہ کلمات اسی یقین کے ساتھ کہے ان اللہ و انا ال راج اور اور دوسرے اللہ کی تقدیر پر راضی رہے یہ ہے بڑا مشکل کام تقدیر پر راضی رہنا مصیبت میں لیکن اس کا درجہ بہت بلند ہے خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم آپ کو بھی مصیبتیں پہنچی آپ نے ایک نہیں تین بیٹے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے اور ان بیٹوں کی موت کے بعد مخالفوں کی زبانیں دشمنوں کی زبانیں زہریلے تیروں سے زیادہ تیز ہو گئی کہنے لگے کد بطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا سلسلہ چلتا ہے بیٹوں سے بیٹا نے رہے تو محمد کا سلسلہ تو نہیں چلے گا اللہ نے فرمایا انسلا آپ کا ختم نہیں ہوا آپ کے دشمنوں کا ختم ہو جائے گا چنانچہ اگرچہ حضور کی حضور کے جسمانی بیٹے تو نہیں تھے نہیں ہیں جن سے سلسلہ چلتا لیکن ہر دور میں آپ کے روحانی بیٹے کروڑوں سے بھی زیادہ حضور کے نام لینے والے تو بہت بلکہ ایسے جن کا یہ خیال جن کا یہ یقین کہ ہمیں اگر کچھ عزت حاصل ہے تو وہ حضور کی نسبت سے حاصل ہے لیکن ابو جہل کا نام لینے والا کوئی نہیں ابو لہب کی نسبت پر فخر کرنے والا کوئی نہیں تین بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علی اسلام کو جب دفن کرنے لگے تو آپ نے فرمایا رو رہے تھے آپ اور آپ فرما رہے تھے انل عین ال تدمہ انبل آنکھ آنسوں کی بارش برسا رہی ہے دل غمگین ہے ولا نقول إِلَّا ما یرزا ربنا لیکن ہم وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہے وہ انا بھی فراقی کا یا ابراہیم ل اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر بڑے غمگین ہیں غمگین بھی ہیں رو بھی رہے ہیں لیکن کہیں گے وہی جس پر ہمارا رب راضی یاد رکھیے کہ دل میں غم ہونا آنکھوں سے آنسو کا برسنا یہ یقین اور رضا اور تسلیم کے منافی نہیں ہے یہ تو فطرت کا تقاضا ہے بھائی فطرت کا تقاضا اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مشیت ہی یہ ہو اللہ اپنے بندے کو روتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کیوں ضد کریں کہ ہم نہیں روئیں گے زکی کیفی صاحب رحمت اللہ علیہ کا بڑا پیارا شیر ہے فرماتے اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں توڑنا ہے حسن کا پندار کیا ارے کیا حسن کا پندار توڑنا چاہتے ہو زد کرنا چاہتے ہو کہ وہ رلانا چاہتے اور تم کہ تو میں نہیں رو گا تو رونا یہ تسلیم و رضا اور عقیدت تقدیر پر ایمان کے منافی نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہے تو یعقوب علیہ السلام کا بھی میں ذکر کر رہا تھا آپ بھی روئے بیٹے کی جدائی پر اور اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں بنا جاتی رہی لیکن کہتے کے کہ فصبر جمیل و اللہ المستان علامہ تصفون اللہ میں روتا تو ہوں بیٹے کی جدائی پر لیکن تقدیر کا شکوہ نہیں کرتا صبر جمیل کرتا ہوں صبر جمیل کیا ہے کہ شکوہ تقدیر نہ ہو اللہ تو نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے معاذ اللہ یہ نہ ہو بلکہ تقدیر پر راضی ہو جیسا کہ حضور نے فرمایا ایک دعا میں طویل دعا ہے اس کا ایک حصہ سنا رہا ہوں حضور نے فرمایا اللہ انا ابد ببنو اب دک ببنو اے اللہ میں تیرا بندہ تیرے بندے کا بیٹا تیری لونڈی کا بیٹا میں تیرا غلام میرا باپ تیرا غلام میری ماں تیری لونڈی میں عرض کیا کرتا ہوں کیوں کہ حضور کہہ رہے ہیں اے اللہ میرا تعلق تو خاندان غلامہ سے ہے میرا سارا خاندان تیرا غلام بیدی میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے مازن فی یا حکمک اور تو میرے بارے میں جو فیصلہ کر دے وہ نافذ ہو کر رہے گا عدل فی یا اور تو جو فیصلہ کرے وہ عدل کا فیصلہ ہوگا دو فیصلہ کرے تو مجھے کھلانے کا فیصلہ کرے تو عدل یہ ہوگا بوکا رکھنے کا فیصلہ کرے تو عدل یہ ہوگا فتح کا فیصلہ کرے تو عدل یہ ہوگا شکست کا فیصلہ کرے تو عدل یہ ہوگا زندہ رکھنے کا فیصلہ کرے تو عدل یہ ہوگا موت دینے کا فیصلہ کرے تو عدل یہ ہوگا تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی